میرے مرشد محبوب سید حسین الگ محمدی و محبوب مرشدی زبان حضرت مولانا شاہ حکیم محمد القصلہ شاہ شاہ شاہ منگے خار ہو جب پر دار ہوتی ہے کی خدا پر دار ہوتی ہے ہوگی فل پہار ہے زندگی دنیا میں چکر چوند اور رنگینیا اور طرح طرح کے تماشے के खेल کے کھیل یہ سب کی طرف آلزی اور اللہ سے دور کرنے والے ہیں بس اللہ اسے चाहिए جگانا چاہیے दिल بہار دل کی بہار غیر بہار نہ ہو تو اللہ خدا دل مثال ہوتی ہے جب خدا دا پل ہوتی ہے بند کی پل زندگی پر ہے جرم غفلت کی مرتا کے دو فول زندگی بے پرندگی بے ہوتی ہے جو شخص اللہ سے واقف ہے اللہ سے جتنا دور ہے اتنا ہی زیادہ بے چین اور پریشان رہے گا جو پریشانیاں مصیبتیں اور ٹینشن اور ڈپریشن جتنے بھی ہیں یہ سب اللہ سے دوری کا دوری کے سبب سے دوری کی وجہ ہے اللہ سے دوری اللہ کی نافرمانی اللہ کی یاد سے میراجرمے جی غفلت کی مرتا کے ہو کر نے غفلت کی وے ہو پلاگ ہوتی ہیں لند کی وے جب پود نو کیند کی پل پہ ہوتی اہل دل کی برقر صب کے ذری کی ہے تو بہت محبت کی چھوٹ جو ہر مومن کے دل میں ہے ہر انسان کے دل میں ہے تو گویا ایک بند کری کی شکل میں تعلق ہو جاتا ہے اور اس سے اضلاع اور تربیت کا تعلق ہو جاتا ہے اضلاع اور تربیت شروع ہو جاتی ہے اور اس کے قلب کی صفائی ہونی شروع ہو جاتی ہے کچھ ذکر اللہ کرتا ہے گناہوں سے بچتا ہے اور اپنے قلب کی صفائی کا اہتمام کرتا ہے برے برے امراض روحانی سے صفائی محنت کے ساتھ پر اس کے لیے خاص محنت کی ضرورت ہے بغیر محنت کے صفائی نہیں ہوتی یوں ہی آنے جانے سے محض فائدہ فائدہ تو ہوتا ہے نعمت بھی ہے لیکن جب تک اس کے جس طرح دنیا کے بھی کوئی کام ہوتا ہے اس کے باقاعدہ ایک سلیبس ہوتا ہے اس کے باقاعدہ پروگرام ہوتا ہے اس کے تحت وہ مشقت نہیں کرے گا اور اس کے مطابق نہیں چلے گا وہ کام نہیں ہوتا اسی طرح سے اصلاح بھی ایسے نہیں ہوتی اسلح کے لے کے خوب محنت کی ضرورت ہے مشقت کی ضرورت ہے اور دل لگانے کی ضرورت ہے تب کہیں جا کے اصلاح ہوتی ہے لیکن جب اصلاح ہو جاتی ہے تو شروع میں تو مشقت ہوتی ہے لیکن آخر میں جب اصلاح ہو جاتی ہے اور دل صفائی دل کی صفائی ہو جاتی ہے اور دل پر دل منور ہو جاتا ہے تو اس کے بعد وہ بہار نصیب ہوتی ہے پھر جس کو ساری بہاریں دنیا کی آدمی بہاریں اس کو دیکھ کے شرم شرماتے ہیں بہاریں بے فضا حاصل ہوتی ہے کسی کو برمایا ہر کلی گزاگار ہوتی ہے اللہ کی محبت جو پہلے بند کلی کے اندر تھی یہ باد سبا گویا اللہ والوں کی جو صحبت ہے اس میں نسی میں سہری ہوتی ہے وہ ہوا جس جو صبح کو چلتی ہے اس سے کلیوں جب تک وہ ہوا نہیں چلتی کلیاں پھرتی نہیں ہیں وہ پھول نہیں بن سکتی ایک خاص حصی کی ہوا اللہ تعالیٰ صبح چلاتے ہیں اس کو نشی میں کہتے ہیں باز صبا کہتے ہیں جب وہ چلتی ہے تب کئی کلیاں کھیلتی ہیں تو اللہ والوں کی جگہیں اللہ والوں کی مجالس جو ہے وہ نسیب شہری کی جگہ ہے گلستان جب وہ ان کی, میں، ان کی مجالس میں وہ ہوا چلتی ہے ہوائیں آتی ہیں جس سے دل کی بند کری کھل جاتی ہے اور کھل جاتی ہے اور اس سے اللہ کی محبت سے وہ خود بھی معذور ہوتا ہے بلکہ اس کے پاس بیٹھنے والے بھی اس سے محدود ہوتے ہیں سوبا کے دل کی برقت سے دل کی برکت سے سوبا کے دل کی برکت سے ہر کلی کل ہو کور پے مل گے چھ کے مطالعہ کاروبار گرے مل جی گے ہم لو سا گلین کے اور خیریت کا صحیح تعلق ہو اور اطلاع بھی ہو رہی ہو تو شیخ سے پھر ایسی محبت ہو جاتی ہے کیونکہ شیخ کا پھر احسان دکھائی دینے لگتا ہے جب دل کی صفائی ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی تجلیات سے وہ سیلاب ہو جاتا ہے اللہ کی تجلیات سے جلی ہو جاتا ہے سب ہو جاتا ہے لگا ہو جاتا ہے تو, تو, تو شیخ کو پھر دعائیں دیتا ہے اور اس کو پھر نظر آتا ہے کہ شیخ سے کیا دولت کی اور اپنے شہر کے لیے کہتے تھے کاغذ سے ہنس کیو نہ لاگی بار کاغذ سے ہنس کہتے کو جو غلاجت کھاتا ہے اور ہنس کہتے ہیں اس چڑیا کو جو موتی چپتا ہے اس کی بڑھیا وجہ ہوتی ہے کاغذ سے ہنس کی کرت نہ لاگی بار یعنی کچھ زیادہ وقت بھی نہیں لگا زیادہ مشقت بھی نہیں ہوئی کرت نہ لاگی بار پی کا مولی دن میں سو سو بات جب جب اصلاح ہو جائے لگ کر اصلاح کرائے اور دل سے رضائن کا خاتمہ ہو جائے تو دل کے اندر وہ وہ پھول کھلتے ہیں اور اللہ کی تجلیات سے وہ تجلی ہو جاتا ہے کہ پھر وہ شہن کا عمر گھر کے لیے انسان بند ہو جاتا ہے اس سے محبت پیدا ہو جاتی ہے صحیح معنوں میں محبت پیدا ہو جاتی ہے کون لوگ گندے جل کے ہر کری اکبار ہو کری اک بار ہو کون روپذے اپنے شہر کو جب انتقال ہو گیا تو انہوں نے ان سے کہا بحال سر وسیم سروسی مینا سر کا درخت ہوتا ہے بالکل سیدھا ہوتا ہے اس کی مثال دی جاتی ہے مجاج لوگ بہت استعمال کرتے ہیں اس کو لیکن جس کے اندر اس نے بادنی پیدا ہوتا ہے شہر کے شہر کی برکت سے شہر کی چوتیوں کی تب شہر کی صوبت سے تو یہ اس کی مثال دی جاتی ہے اس نے بادنی سے مراد ہوتا ہے سر وسیم یعنی یہ سب کا گرفت بالکل سیدھا اور سیمینا بالکل بہت خوبصورت سروسی مینا چہرہ یعنی اے یعنی شہر آپ قبرستان جا رہے ہیں صحرا کو جا رہے سروسی مینا بسرا میرا سب سے بے محلی کے پیما می اے ایش دنیا میں آپ کا ساتھ رہا سبت رہی اب آپ ہم کو چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں پڑھی یہ مورتی ہے کیا پھر مروبتی آپ کہہ رہے کر رہے ہیں کہ ہم کو چھوڑ کر آپ بسرا کی طرف سے نہیں قبرستان جا رہے اے تین اوراہے عالم سارا عالم تو آپ کی کو آتا تھا اور آج ہے تو اللہ سے ملاقات کیا خوبصورت رکو مل کے کم روپ ست مل کے ہر کری عش بار ہو jab <tries> hoga اطلاع نصیب ہو نہیں سکتا خطب العالم اور مولانا گنگوئی رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا اور تمام مکابرین نے یہ فرمایا اور تجربہ اور مشاہدہ بھی ہے کہ بغیر اولیاء کی صحبت اور تعلق کے اخلاق نصیب ہو ہی نہیں سکتا یہ وہ چیز نہیں ہے جو کتابوں سے حاصل ہو جو مدارس سے حاصل ہو جو اور جگہوں سے حاصل ہو یا خود مجاہدہ و مشقت سے حاصل ہو جائے بلکہ یہ طریقہ اللہ تعالیٰ کا ہے اور اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ لا سب کی لذیق اللہ کا طریقہ ہی یہی ہے اسی لیے نماز میں بھی سراۃ اللہ العام جاگر لوگوں کا راستہ مانگنا سکھایا اللہ نے ہر نماز میں ان سے مانگو ورنہ اللہ تعالیٰ کہہ کہ سکتے یہ فرمایا ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ پر اہراست سکھلا دیتے اور اہراط چلا دیتے قادر ہیں اللہ تعالیٰ لیکن آگے کیا فرمایا سراط الگینہ الحمدال اللہ انعام یاد کر لوگوں کا راستہ چاہیے اور للین اللہ علیہ محنت نبی جین اور آگے یہ بھی فرمایا باقاعد ہونا اُلائے کیا یہ اچھے رفیق ہیں کیوں اچھے رفیع ہیں اللہ کا راستہ بتاتے ہیں اللہ تک اللہ کا محض راستہ نہیں پہنچاتے عالم منزل نہیں کرتے بلکہ بالغ منزل بھی کرتے منزل تک پہنچا بھی دیتے वरना कि क्या होता है वही होता है जो आजकल कल पीली मुरीदी मोरीदी में हो रहा है कि और पेपरदा औरतें टांगे दबा रहे हैं और नजराने पेश कर रहे हैं लोग हल्वे मांडे खा रहे हैं नमाज रोजे की कोई परवाह नहीं सुन्नत की कोई परवाह नहीं बेदत ही बेदत फैल रही है और बस माल ही माल जमा हो रहा है ये कारोबार हो रहा है शैतान जैसे काम में लगा दिए سلاس کر نہیں شامل روح سلا کر نہیں شامل یاد حق کار کا ہو کی ناراض کی سے افطل ان کی ناراض کی سے افطل ان کی نیتل شام کل گے تار ہو گے سو ان کی نگی کر گزر جاتا گزر جاتا ہے کل یعنی کھانی کیا ہوگی بالکل ہی گرانا اور ان کی نظر ان کی نظر شانے گل نگے تار لوگوں کی گے بہار ہو جب پر ہے اور ہمیں شاست گنج مراد آبادی یہ بات گوش دل سے جو مٹا میں ان پر مر مٹا تب دلش نے دل میں, میں, میں, میں بخارا جس نے اپنے آپ کو اللہ پر پناہ کر دیا اللہ پر نثار کر دیا بس وہ لے گیا سب سب لوگ تھے حدیز برہم الشد محبوب رحمت اللہ علیہ کی اقادی سے مبارکہ کی اقسامی تشریحات کا مجموعہ فضا حدیب سے پڑھ کر سنا رہا ہوں اللہ کے پیاروں میں بننے کا نسخہ اللہ کے پیاروں میں پیارا بننے کا نسخہ القال شاخ الرما ہیں تین طریقے توبہ کے بیان کرتا رہا ہوں اور ان اللہ یا فقب ال کے زیر میں چار طریقے رونے کے بھی بیان کیے ہیں لیکن آج اپنی پچہتر سالہ زندگی میں پہلی دفعہ میں آپ کو توادین میں محبوبیت کے ساتھ ساتھ ایک نعمت مست اور ایکسٹرابیش پیش رہا ہوں کہ آپ احب المحبوبین ہو جائیں اللہ کے تمام محبوب بندوں میں احب ہو جائیں دوستو یہ سارے مضامین بڑے زبردست ہیں اور انسان کتنا بھی گناہ گار ہو کتنا بھی گناہ گار ہو کبھی یہ نہ سمجھے کہ ہم اللہ کے ولی نہیں ہو سکتے ہمیشہ ہر دم کسی وقت بھی اللہ کا ولی ہو سکتا ہے جس نے جس نے یہ سوچا کہ ہماری وابا اللہ کیا قبول کریں گے یہ, یہ شخص جو ہے حضرت خانوی نے فرمایا کہ بازارے تو یہ بہت, بہت, بہت متوازن معلوم ہوتا ہے بہت مستفر معلوم ہوتا ہے لیکن حقیقت میں یہ متقبر ہے کیونکہ اپنے گناہوں کو اللہ کے رحمت سے بڑا سمجھ رہا ہے اللہ کی محفلت سے بڑا کو سمجھ رہا ہے اللہ تو بے نیاز ہے ہم کے خزانے لامحدود ہیں اگر ساری دنیا کافر ہو کر جو ہے اللہ کی عظمت کا انکار کرے اللہ کی عظمت میں ایک گرہ برابر کمی نہیں ہوگی ساری کی سارا عالم مسلمان ہو جائے اللہ والا ہو جائے سبحان اللہ سبحان اللہ, اللہ کہنے لگے اللہ کی پاکی میں اضافہ نہیں ہوگا اس سے تو ہم کو خود فائدہ ہوگا اور گناہ سے ہم کو خود نقصان پہنچتا ہے اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا اور اللہ تعالیٰ بالکل تأثر نہیں رکھتے اللہ تعالیٰ تاثر سے بھی پاتے ہیں کہ کسی سے اگر ناراض ہو جائیں تو پھر جیسے انسان ہے اس کے دل میں ناراضگی کا کچھ نہ کچھ معاف بھی کر دے گا پھر بھی کچھ نہ کچھ رہتا ہے میل رہتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس تاثر سے بھی پاک جب بھی بندہ اللہ کے دربار میں روتا گڑکتا ہے ضرور اللہ تعالیٰ اس کو سب کو سب معاف بھی فرما دیتے ہیں اور بالکل پاک کر دیتے ہیں اس کے گناہ کم اللہ پل اور توغہ کرتے ہی کوئی ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو معافی نہیں فرماتے بلکہ اس کو اپنا محبوب بنانے اللہ کے تمام محبوب بندوں میں احب ہو جائیں اور اس میں بھی ایک نہیں بے شمار ہو سکتے ہیں سب کے سب احب ہو جائیں اتنا آسان نسخہ ہے اور اس کے بھی دو طریقے بتاؤں گا ایک اختیاری ایک غیر اختیاری وہ کیا ہے عجیب قدسی ہے اور حجیت قدسی کی کیا تاریخ ہے وہ کلام الگیبئی کے نو نبی وہ کلام <عَبِّي> نبوت جس کو زبان ادا کرے اور نبی یہ کہتے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ایسی حجیبوں کو قدسی کہا جاتا ہے تو حجیز قدسی میں ہے لطمین المر نگیملئی مصف ترجمان گناہ گار بندوں کا رونا مجھے زیادہ پسند ہے تصویر پڑھنے والوں کی سبحان اللہ کہنے سے جو گناہ کار اپنی اور توبہ میں اپنے رونے کی آوازاری کی آوازیں شامل کر دیتے ہیں وہ اس نعمت منتظرات کے مستحق ہیں ایک آدمی چپکے توبہ کر رہا ہے چپکے چپکے استحفال کر رہا ہے وہ مستغفر بھی ہے تائید بھی ہے مگر انین المجنبین کا شرط اسے حاصل نہیں انین کے معنی آہذاری اور نالے کی ہے جس میں کچھ آواز بھی ہو یعنی تھوڑی سی بلند آواز کہ کم سے کم خود سن لے یہ انیم ہے جس کا نام اردو میں جب تک آواز نہ نکلے عربی میں وہ انیم نہیں انیم میں ہلکی سی آواز ہونا ضروری ہے لیکن اتنی زور سے بھی نہ چھپے کہ سارا محلہ گھبرا جائے اس میں اعتدال رہے رحمت اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم رہیت ترجمان عرحم و سوال. کیا الفاظ رحمت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت ترجمان رحم الرحمین کے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من جو سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھ رہے ہیں وہ سب میرے محبول ہیں مقبول ہیں مگر سب سے زیادہ احب وہ ہیں جو گناہوں پر ندامت کے ساتھ آب واری کر رہا بتائیے اللہ تعالیٰ کو گناہ گار سے کس قدر محبت مگر سب میں زیادہ اہب وہ ہے جو گناہوں پر ندامت کے ساتھ آب و داری کر رہا ہو اور سسکیاں لے رہا ہو اور رونی کی ہلکی آواز بلند ہو رہی ہو اسی مضمون کو ایک اللہ والے شاعر نے یوں پیش کیا ہے اے جہیلش کے گناہ کے ایک قطرے کو اے فضیلت تیری تصویر کے سودانوں کو اللہ سننے والا ہے تو گناہ کا آب و نالا اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے وقت تھوڑی سی آواز نکل جانا ہلکی سی آہ نکل جانا کہ اللہ تعالیٰ کو اہب ہے تو جن کی انین اہب ہے وہ خود اہب نہ ہوں گے جن کی انین اہد ہے وہ خود اہب نہ, نہ ہوں گے گناہوں پر نازم ہو کر آہ کیجئے تو آگ بھی عہد ہو جائیں گے انین المذنبین سے مذنبین احب المحبوبین ہو جائیں گے دو دوست ہیں ایک سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھ رہا ہے اور ایک اپنے گناہوں پر ندامت کے ساتھ کچھ آب و خبا کر رہا ہے تو میرا ذوق یہ ہے کہ میں اسی کے پاس بیٹھوں گا جو اس وقت اللہ تعالیٰ کا احب ہے اور اس کے پاس جا کر میں بھی آب و خبا کروں گا توغیر استفار کروں گا کہ اے اللہ اس رونے والے کی برکت سے میری بھی بگڑی بنا تھی کہ یہ اس وقت آپ کا اہب ہو رہا ہے اب دو چیزیں ہیں ایک اختیاری اور ایک غیر اختیاری یعنی آؤ نالا تو غیر اختیاری ہے معافی مانگتے مانگتے خود بخود رونا آ جاتا ہے اور آپ آو کی آواز پیدا ہو جاتی ہے جیسے ملتظم پر میں نے دیکھا کہ شاید ہی کوئی معافی مانگنے والا ایسا ہو جس کی آواز خود بخود نہ نکل جاتی ہو اللہ کی محبت اور اللہ کی رحمت کے سہارے پر ہاتھی بے اختیار ہونے لگتا ہے پاک اتنا ہی تنقید ہو وہاں آنسو نکل آتے ہیں اور سسکیوں کی کچھ آوازیں بھی آتی ہیں لیکن یہ سب غیر اختیاری ہے بعض اوقات ہو سکتا ہے کہ معافی مانگتے وقت انیم نہ نکلے یعنی رونا نہ آئے اور آوازیں گریہ نہ پیدا ہو تو اس وقت کیا کرنا چاہیے تو جس طرح رونا یہ اختیاری نہیں ہے مگر رونے کی شکل بنانے سے کام چل جائے گا ایسے ہی انیم یعنی رونے کی آواز نکال لو نقل کر لو نقل ہی سے کام بن جائے گا دنیا میں بھی دے کہ ایک شخص کا بچہ معافی مانگتے ہوئے آؤ آلے کر رہا ہے اور سسکیاں بھی بھر رہا ہے تو نفسیاتی طور پر بات بے چین ہو جاتا ہے جلدی سے اسے گود میں اٹھا لیتا ہے کہ کہیں سسکیاں بھرتے بھرتے میرے بچے کے سر میں درد نہ ہو جائے کہیں اس کو ہارٹ اٹیک نہ ہو جائے اور اس کی پیٹھ پر تھکیاں بھی دیتا ہے کہ میرا بچہ جلدی سے رونا بند کر دے اسی طرح جو گناہ ندامت سے گریا اور جاری تو اب تعالیٰ کی رحمت کی تھکیاں اس کے دل کو محسوس ہو جائیں اب کہیں پہنچے نہ ان کو تج سے میرے اشکے ندامت اب تو دھم تو انیم کی یہ دو قسمیں پیش کر دی نمبر ایک انیم غیر اختیاری کہ خود تو خود دل پر کہہ کہاری ہو گئی اور اللہ تعالی سے معافی مانگتے مانگتے چیز نکل گئی اور کرنے لگا نمبر دو انین اختیاری بعض نالے کو دل نہیں چاہتا آہو نالے کا اختیار نہیں ہوتا تو آو نالے کی آپ اختیار میں ہے آب نالے کی نقل کرو جس طرح اگر رونا نہ آئے تو ابن اتنے شریف رحمت اللہ عالمی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ممکول ہے پرلم تب ہو اگر رونا تمہارے اختیار میں نہیں ہے تو ایک کام تمہارے اختیار میں ہے وہ کیا ہے رونے والوں کی شکل بنا لو تو تم کو بتا دے غیر اختیاری بکائے غیر اختیاری بکائے غیر اختیاری سے ہم بکائے اختیاری تک طرف کا راستہ بتا رہے ہیں بکائے بکا مانے رونا یعنی غیر اختیاری رونے سے اختیار رونے کا راستہ بتا رہے ہیں اسی طرح اگر انین غیر اختیاری تم کو حاصل نہ ہو تو انین اختیاری حاصل کر لو یعنی آہو نالے کی نقل بھی کر لو اللہ تعالیٰ اپنی کو اپنی سسکیاں سنا دو یہ <سجل> <سجل> جو آب و کر رہا ہے اصلی نہیں ہے یہ نقل کر رہا ہے مگر وہ ایسا اور پیارا اللہ ہے کہ ہماری نقل کو بھی محرومی سے ہم آہنگ نہیں کرتا اور ہمارے اوپر فضل کر دیتا سبحان یہ توبہ کے آنسو جو عزر کا مشہور بات ہے اس میں سے یہ اس وسلم اللہ تعالیٰ ہم سب کو حفاظت فرمائیے اور اللہ ہم سب کو ایسے آئی تو جس سے آپ ہم کو اور محبوب نہیں آحت محبوبین بنا اے اللہ ہم سب کو رسیب فرمائیے اللہ کے گھرانہ کے لیے رسید فرمائیے اللہ گناہوں سے حفاظت فرمائیے اللہ اور مجھ کو میرے گھر والوں کو اور میرے تمام دوستوں کے گھر والوں کو اور میرے رشتہ داروں اور تمام مسلمانوں کو یا اللہ اپنا جذب خاص نصیب فرما کر یا کی اللہ جذب فرما کر اور تمام بگڑی بناتے میرے مالک یا جبار ہو یا جبار یا جبار یا, یا, یا, یا اللہ ہماری ساری بگڑی بناتے وَلَا اللہ جو بیمار ہیں جی. پر ان کو شکار کام دیجیے یا اللہ جو روزی کی تنگی میں پریشان ہے اللہ پوشادہ حلال بابرکت اور آسان نسبتی فرما دیجیے یا اللہ حلال اور آسانوں بابرکت نسبتی فرما دیجیے یا اللہ مسلمانوں کا تنا جنہ متا دیں گے اللہ ظالموں کو مغلوط فرماتے جی. اور کو غالب فرماتے جی. اللہ اسلام کا بول بالا برما اے اللہ ہم سب کو ایمان والا بنا صحیح کامل ایمان عطا فرما اے اللہ اپنی مرضیات پر نامزیات سے بچنے کی قولیت فرما, فرما صلی اللہ تعالیٰ خیر محمد وسلم جہاں جہاں اللہ مظالم ہو رہے اللہ ہمارے اوپر ان کا جو حق بنتا ہے اللہ دعا کا حق بنتا ہے اور کوئی گرانہ رونے کا حق بنتا ہے اور ان کی مالی امداد کا حق بنتا ہے جو جو حق ہمارے پنندہ ہم سب کو حقوق کیا جائے گی نا قوم کا